شہید اسلام ڈاٹ کام و کلو صحیح ہر چیز کی پیدا کرنے والا ہر چیز اور وہ سب کا ان اللہ میرے محترم باتیں تو دونوں چلی آ رہی ہیں نا منافقین کی بھی اور مخلصین یا نہیں چلی آ رہی اب منافقین کے بعد مخلصین کی بات ہے بشارت جی بشارت بھی ہے اور اس کا عنوان ہے تجارت آخرت تجارت آخرت مالی صاحب وہ میرا ہے نا مجموعہ اشار کا اس کا تجارت آخرت فرست میں دیکھنا اور اس میں یہ سب شعروں کا ترجمہ ہے ظال کا فوض العظیم تک ان اللہ حاشترا سے لے کے ظال کا فوضل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 بے لحم الجنّا جنا کے نیچے لکھو سمن بھائی کوئی آدمی تم سے کوئی چیز خرید کرتا ہے سمن نہیں دیتا قیمت دیتا ہے نا پیسے جنا جی سمن ہے بے شک اللہ نے خرید کر لیے مومنین سے ان کی جانوں کو ان کی بالوں کو بائیں طور کے تاکیب ان کے لیے کیا ہے جنہ جی سمن ہے جو کاطر النفی سبی اللہ یہی اشترا کا بیان ہے کہ اللہ نے کیسے خرید کیے یا تجارت کا بیان لڑتے ہیں اللہ کے راہ میں پس قتل کرتے ہیں کبھی اور کبھی قتل کیے جاتے ہیں وعدن الائے یہ وعدہ ہے اللہ کے ذمے پکا طورات انجیر قرآن میں اور خدا جو وعدہ کرتے ہیں پورا کرتے ہیں نہیں اور كون زیادہ پورا کرتے ہیں اپنے ہاتھ کو اللہ سے پس خوشی مناؤ ساتھ تجارت اپنی کے بے معنے تجارت جس کا معاملہ ٹھہرا ہے تم نے اللہ کے ساتھ جی کامیابی بڑی ہے اب العابدون مومنین کے بقایا او صاف یہی مومن ہیں یہی جو اللہ کے ساتھ تجارت کا معاملہ کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں کہ طائب ہیں نمبر ایک عابدون نمبر دو حامدون ان تاریخ کا نمبر تین اصن روزہ دار چار راک نمبر پانچ ساجدون نمبر چی الامرون حکم کن نیکی کا نمبر سات وندہ کا نمبر آٹھ روکن بریس الحاف الحدودی <اللَّه> حفاظت کرتے ہیں اللہ کے حاقام مشرقین, مشرقین سے نہیں استغفار مشرقین سے نہیں وہ تو مشرقین کے ساتھ معاملہ تھا نا زندگی کا منافقین مشرقین اب یہ ہے کہ موت کے بعد ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے کسی آدمی کی مشرق منافع کی موت کفر پہ آ جائے تو اس کے لیے آپ دعا مغفرت بھی کر سکتے ہو نہیں کر سکتے اس کا شان رول یوں ہوا کہ بادشاہ کو خیال ہوا کہ اپنے ماں باپ مشرق کے لیے کیا کریں دعا کریں جن کی موت صرف بھی اور حضور کا بھی خیال ہوا کہ ابو طالب کے میں کیا کروں دعا کروں کیونکہ ابو طالب کا آپ نے سمجھایا لیکن کلمہ نہیں پڑھا نا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 زیادہ سخت فتوا دیتے ہیں دلیری نہ کیا کر علامہ روح المانی لکھتا ہے لے آن الف این تکرم ایک آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کی عزت کی جاتی ہے محبوب خدا کی خاطر آپ کے خاندان کا احترام کرو جن کی موت سراہتن کفر پہ آئی ہے وہ تو اور بات ہے باقی کا احترام کرو بابا لے آئے الف آئین تکرام روح المانی کا لکھتا ہے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 سمجھ گئے ہو عشکر کو حضرت کے ساتھ ما کان علی نبی نہیں واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مناسب اور مومنین کے یہ کہ استغفار نے مشرقین کے لیے اگر چہوں صاحب قرابت کے بعد اس کے کہ واضح ہو گیا واسطے ان کے دیکھو نا واضح ہو جائے کہ کوفر مرے ہیں لیکن وہاں وضاحت نہیں کہ تاکہ وہ اسعد جہین تھے وما کان استغفار رحیم ازال شب و ہوتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے تو کہا تھا اپنے باپ کو سا صوفہ آستہ فرولا رب ربی وہ کہا تھا نہیں صوفہ آستہ کا ربی ہو تو تھا تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم نے ٹھیک وعدہ کیا تھا باپ کی زندگی میں اس سے پار کرتے رہے اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دے کے باخش فلم ادب اللہ ہے قرآن میں جب واضح ہو گیا کہ اس کی موت پہ آئی ہے بعض دشمن ہے تو بیداری اور نہ تھی استفار ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے مگر وہ جا واضح کے کہ وعدہ کیا اس کے ساتھ پر جب واضح ہو گیا اس کے لیے کہ اللہ وہ دشمن اللہ کا تو بیدار ہو گئے واقعی ابراہیم مہربان تھا حسر والا تھا وما کان اللہ علیہ ذی اللہ کا من تسلی ایک عالم نے میرے پاس ٹیلی فون کیا کہ یہ جو آیا ہے اس کا ماک کے ساتھ ہمیں رابط نہیں معلوم ہو رہا اس کا ماک کے ساتھ ہمیں رابط معلوم نہیں ہو رہا پہلے کچھ تھا ادھر تن کی کیا ہے تو میں نے اس کو جو جواب دیا نا آپ کو لکھواتا ہوں ماک کے ساتھ ربط وہ یہ ہے مانا پہلے سمجھ لیجئے تسلی مومنی اور نہیں اللہ تعالیٰ تاکہ گمراہی کا حکم لگائے ایک قوم پہ ضلع کا منہ گمراہ کرے نہیں کیونکہ گمراہ کرے تو ماقبل کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے کس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرے کیا نبی کو گمراہ کرے مہین کو گمراہ کرے بات ان کی چلی آئی اور نہیں اللہ تعالیٰ تا کہ گمراہی کا حکم لگائے ایک قوم پہ بعد اس کے ہدایت دی ان کو یہاں تک بیان کرتا ہے واسطے ان کے ان چیزوں کو کہ بچیں اس سے جب تک ہو بچیں اس سے بھائی مسلمانوں نے جو پہلے استفار کی تھی مشرقین کے لیے ارادہ کیا تھا یا استفار کر بھی دی تھی تو یہ گمراہی تھی نہیں تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ انہوں کو سراہتا روکا تھا نہیں روکا تھا جب اب اللہ تعالی نے سراہتن روک دیا ہے اب مشرقین کے لیے جو استغبار کرے گا کیا ہوگی گمراہی ہوگی سراہ جب نہیں روکا گا تو استغبار کرتے رہے تو کوئی گمراہی نہیں اب ماکبل کے ساتھ رابط ہو گیا ایک پھر مانا سمجھو نہیں اللہ تعالی کے گمراہی کا حکم رضا قوم کو بعد اس کے ہدایت دی وہ صحابہ تو ہدایت پہ حضور بھی یہاں تک بیان کرتا ہے واسن ان کو وہ چیز کے بچے اس سے بعد میں ان اللہ بے شک اللہ کے لیے ملک ہے آسمانوں کا زمینوں کا زندہ کرتے ہیں مارتے ہیں نہیں کار سب یہ سب اللہ کے صفات ہیں یا نہیں یہ کیوں صفات بیان کیے گئے تاکید امتصال کے لیے کس کے لیے کہ جب ایسا قادر ہے مالک ہے ان اوصاف کا تو اس کے حکم کے اوپر چلنا چاہیے نہ چلنا چاہیے چلنا چاہیے اللہ بشارت البتہ کہ مہربان ہوا اللہ نبی پہ مہاجرین پہ انصار پہ جنہوں نے ساتھ دیا اللہ کا مشکل گھڑی کے اندر ساتھ رسرا بنا مشکل گھڑی کے اندر ساتھ دیا بعد اس کے کہ قریب تھے ٹیڑے ہو جائیں دل ایک گراؤ کے ان میں سے لیکن اس فریق کے نیچے تیرو مومن مخلص یہ منافق نہیں تھا وہ سفر لمبا تھا سخت سفر تھا اسلحہ نہیں تھا بڑی حکومت کے ساتھ مقابلہ تھا تو بعض مومنین کے دل کیا ہو گئے ٹیڑے ہونے لگے لیکن اللہ نے سنبھال دیا ٹیڑے ہونے لگے دل ایک گروہ پر میں تو مومن مخلص لیکن پھر مہربان ہوا ان کے اوپر بے وہ ان کے ساتھ روپر رحیم ہے جی بعض بشارت برائے طای اب ان تین کا ذکر ہے حضرت کا بن مالک اور ہلال بن امیہ مرارہ بن ربی یہ پہلے تین نام میں نے لکھائے تھے یا نہیں جی ان کا ذکر ہے تین حضرت کا بن مالک سے سلو روزاد وہ فرماتے ہیں حضرت نے جب تبو کی تیاری کی نا میرے پاس سب کچھ تھا ہتھیار بھی تھے دو سواریاں بھی تھیں آنے جانے کا خرچہ بھی تھا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 وہاں جا کے حضرت نے پوچھا تبوک میں کہ کعب نہیں آیا کعب بن مالک ایک آدمی نے تو اعتراض کیا بس یہ ایسا ہے لیکن معاذ بن جبال نے کا نہیں مخلص آدمی اچھا ہے حضرت خیر واقعت سے واپس آئے وہ اس لیے کہ حضرت نے خط بھیج دیا تھا کئی سارے روم کی طرف ہرکل کی طرف وہ ہے نا بخاری شری میں وہ خط پہنچا تو مومن ہونے لگایا نہیں لیکن وہ حکومت کی وجہ سے مومن نہیں ہوا لیکن حضور کا سداقت اس کے دل میں بیٹھ گئی کہ نبی سچے ہیں اس لیے قیم سارے روم نے وہ بادشاہ خستان در شام اس کو جواب دے دیا کہ میں اسے نبی کا مقابلہ نہیں کرتا اس کی طاقت میں مقابلہ کر رہا تھا وہ بھی گیا تو نبی کریم ساسواں غز و تبو سے خیر واقعات کے ساتھ واپس آیا ان پر روپ تاری ہو گیا کعب کہتا ہے جب حضرت واپس آنے لگے مجھے مختلف خیال انہیں گھیر لیا کہ کیا بہانے بناؤں لیکن پھر دل میں سوچا کہ کیا کہنا چاہیے سچ کہوں گا حضرت آ جی منافق کرو جو رہ گئے تھے وہ آ, آ کے بہانے بنا لگے حضرت ایسے ایسے جھوٹے موٹے حضرت جواب دیتے گئے میں حاضر ہوا سلام کیا حضرت نے جی جواب دیا جی لیکن غصہ تھا پر میں قاب تو کیوں نہیں آیا میں نے یار کے حضرت میں مجرم میں گناہگار اگر میں کسی بادشاہ کے سامنے جاتا جھوٹ بول لیتا میں لفاظیا بھی ہوں طاقتور ہوں اچھا لیکن آپ اللہ کے نبی ہیں آپ کے سامنے میں مجرم میرے لیے جو سزا ہے مقرر کرو کوئی عذر نہیں حضرت نے بول چال ختم ان تینوں کا اس کا بھی دو اور بھی وہ دو غریب تو نے گھر کے اندر بیٹھ کے روتے رہے میں طاقتور تھا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 آپ نے فرما نہیں کچھ نہ کچھ اپنے لیے رکھو میں نے خیبر کا اشارکہ بات صدقہ دے دیا یہ حال ہے دی ولاََََََََََ صلاس اللہ اس کا تعلق اس کے ساتھ ہے او لك اللہ اللہ نے اپنے نبی پہ خصوصی توجہ فرمائی مہاجرین انصار بھی اور خاص كاروں تین آدمى كو پر تین یہی ہیں اللہ زينا خلف خل فو عى طب اخر عيّى یہاں تاخیر سے مراد توبہ کی تاخیر ہے جو موخر کی گئے توبہ سے یہاں تک کہ جب تنگ ہوگی ان کے اوپر زمین باوجود کشادہ ان کے اور تنگ ہوگی ان کے اوپر اپنی جانیں اور انہیں سمجھ لیا کہ نہیں کوئی جا اللہ کی گرفت سے مگر طرح اس کے سم تعبہ پھر اللہ نے خصوصی توجہ بھرمائی تاکہ آئندہ بھی توبہ کرتے رہیں یتوبو ان اللہ و طابر یا یازین آ منتق اللہ ترغیب اخلاص اے ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے اور صحبت اختیار کرو کس کی نیکوں کی صحبت میں رہو ماکان علیہ مدینہ ترغیب اخلاص کے بعد ترغیب جہاد ترغیب لل نئی مناسب واسطے اہل مدینہ کے اور واسطے ان لوگوں کے جو ارد گرد دیہاتی ہیں یہ کہ پیچھے رہیں اللہ کے رسول اللہ کا رسول تو جہاد کرنے رہے اور یہ کیسے میں رہے رہیں گھر میں حلوے کھاتے نہیں مناسب ہے بالکل مناسب نہیں بلا یارغبو اور نہ یہ مناسب ہے کہ عزیز سمجھیں اپنی جانوں کو حضور کی جان سے نہ یہ مناسب ہے کہ عزیز سمجھیں یارغبو اپنی جانوں کو حضور جان سے ظال کا اللہ اللہ تمہ ہم نے جو کہا ہے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 کیا؟ جہاد کی ٹریننگ کرتے ہیں اس کو انگریزی میں مارچ کہتے ہیں چانی کہتے وہ مارچ کہتے ہیں نا ایک کمانڈر ہوتا ہے ان کو دوڑاتا ہے کہتے جسار وہ کہتے ہیں لیفٹ رائٹ یعنی بایا پہلے رائٹ بعد میں دایا بعد میں <laughs> یعنی تو یہ جو لیفٹ رائٹ کرتے ہیں یا یمین یسار کرتے ہیں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 یا اس کا ہتھیار چھین لے جائز ہے کہیں کہ یہ غاصب ہے کیا ہے لیکن ہر بھی کافر ہو تو دوڑ کے اس کا ہتھیار بھی کرو چھین لو ٹوپی بھی اتار دو پگڑی بھی اتار لو چھینو اس ہے اور دوسرا معنی یہ ہے بھلا جنالون میں ندو نیلان اور نہیں پہنچاتے دشمن کو کوئی تکلیف یہ نقرات نفیہ ہے کسی کے آدمی کی تکلیف پہنچاؤ مگر لکھا جاتا ہے واسطے ان کے واضح کے صالح بے شک اللہ نہیں ضائع کرتے سواد نے کو کاروں کا بلا یون وہی چلی آ رہی ہے ترتیب سمجھے جی آ یہ اللہ تن نا ماک بال کی اللہ میں تخلق کی اور نہیں خرچ کرتے کوئی خرچ چاہے شریر ہو چھوٹا ہو بڑا ہو اور نہیں قطع کرتے کسی وادی کو مگر لکھا جاتا ہے واسطے ان کے ہر قدم پہ سواگ ملتا ہے نہیں تاکہ بدلہ دے ان کو اللہ تعالی بہترین ان اعمال کا جو کرتے ہیں وہ ماکان المو مینو لیپا طریق جہاد طریق جہاد فرمایا جہاد اصل میں فرض کی پایا ہے کیا ہے لیکن دشمن اگر تمہارے ملک پہ حملہ کرے ٹھیک ہے نا پھر کیا بن جاتی ہے پرزین ہر ایک پہ پرزین بن جائے گا اصل فرض قائم فرمایا جہاد کے لیے سارے نہ چلے جاؤ کیونکہ سارے چلے جاؤ گے نا تو اس کے اندر دو نقصان ہوں گے ایک تو اپنا جو مرکز ہے نا دار و سلطنت وہ خالی نہیں ہو جائے گا تو اس کو تو قائم رکھنا ہے، اس کی حفاظت کرنی ہے پھر یہ جو تجارتی مسائل ہیں جو ہیں یہ بھی ٹھنڈے پڑ جائیں گے پھر یہ مدرسے جو ہیں علم حاصل کر رہے ہیں طلوبہ. اس میں بھی کیا آ جائے گی کمی آ جائے گی ہر شعبے کو ٹھیک ٹھاک رکھو طریقے جہاد فرمایا نہیں مومن تاکہ نکل کھڑے ہو جائیں سب کے ساتھ کیوں کہ یہ نہ ضروری ہے وہ فرض کفایا ہے اور نہ اس میں مسئلے ہے بس کیوں نہیں نکلتا ہر بڑی جماعت میں سے ایک طائفہ جہاد کے لیے وہ جہاد کریں ایک طائفہ لے یا تفقہ ہو تاکہ باقی ماندہ علم حاصل کریں لیا تفقع وہ کس کے بارے میں ہے ایک طرف جاد کرے تاکہ سمجھ حاصل کریں باقی مادہ دین کے اندر تفقہ حاصل کریں اور تاکہ ڈرائیں قوم اپن کو جب واپس آئیں جب مجاہدین واپس آئیں نا تو یہ پھر ان کو علم پڑھائیں جو کچھ سیکھا تھا لال لم یہ ضرور تاکہ وہ بھی ڈر جائیں میرے عزیز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 ان میں سے ہر سال ایک طحفہ بھیجیں کس کے لیے علم پڑھنے کے لیے وہ علم پڑھ کے پھارے گائیں گے تو بستی والوں کو سمجھائیں گے جرائیں گے یہ بات ہی سمجھ اب اس لحاظ سے دیکھو نہیں مومن تاکہ نکل کھڑے ہوں سب کے سب کس کے لیے طلب علم کے لیے پس کیوں نہیں نکلتا ہر بڑی جماعت سے ایک طفعہ تاکہ تفقہ حاصل کریں دین کے اندر تاکہ ڈرائیں اپنی قوم کو جب واپس آئیں قوم کے اندر کام کریں تاکہ وہ بھی ڈر جائے یہ تھا طریق جہاد اب ہے ترتیب جہاد یا یوزی اللہ ترتیب جہاد تریق جہاد کے بعد کیا ہے ترتیب جہاد یہ ہے کہ پہلے جو قریب والے کافر ہیں نا ان سے لڑو پھر ایسے درجہ بدرجہ آگے بڑھتے جاؤ درجہ بدردہ آگے بڑھتے جاؤ یہ ترتیب جہاد ہے مارے آستین تمہارے اندر ہوں آستین کے سام تو تم باہر والوں سے لڑو یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے پہلے اپنی صفائی کرو گھر کی ترتیب جہاد ایمان بالو لڑو تم ان لوگوں کے ساتھ جو قریب ہیں تمہارے کافروں کے چاہیے پائیں تمہارے اندر کس کو جی سختی ہو وعلم و بشارت جان لو اللہ صاحب متقین کے ہے مدد ہوگی اللہ کی میرے بہترام اس رکوع کے اندر ساری صورت کا خلاصہ ہے اس سورت کے اندر جہاد کا ذکر تھا یا نہیں تب یہ جہاد کا ذکر آ گیا پھر کس کا شکوہ تھا منافقین کا بہت شکوہ تھا وہی شکوہ چلا رہا ہے شکوہ منافقین بہ داما ان ضرور صورتوں اور جب اتاری جاتی ہے کوئی صورت پسند منافقین میں سے وہ شخص بھی ہے اس کے نیچے دیکھو تمسور مذاق کرتا ہے تمسخر منافقین میں سے وہ شخص جو کہتا ہے مومنین کو وہ میاں تم جو کہتے ہو کہ قرآن کے نازل ہونے سے ایمان بڑھتا ہے w, w, w, یہ w, w, اب سورت جو نازل ہوئی ہے کس کا ایمان پڑا ہے اتنا چھوٹا تھا اتنا ہو گیا ہے وہ مذاق ہے خبر سو گیا نہیں پاس ان منافقین میں سے وہ ہے جو کہتا ہے کون سا تم میں سے ہے کہ بڑھایا اس صورت نے اس کے ایمان کو جواب یہ منافقین کا شکوہ تھا جواب شکوا پر میں ہاں ہاں جن کے دل میں خلاص ہے ان کا نور ایمان بڑھتا ہے اور تم بے ایمان ہو تمہارا کفر بڑھتا ہے کیا بھائی بارش ہو نہ بارش باغات کے اندر بارش ہو تو پھول وغیرہ گل وہ کھلتے ہیں اگر یہ بارش اروڑی کے اندر ہو جہاں پاخانے پیشاب پڑے ہوئے ہوں تو وہاں بدبو بڑھے گی یا نہیں تو اب بارش کا قصور نہیں قرآن بارش آئے وہاں نور بڑھائے گی تمہارے اندر گھو ہے تمہاری نجاست بڑھے گی آگے سمجھ فرمایا فرم جواب شکوا جو مومن ہیں بڑھاتی ہے یہ صورت ان کی ایمان کو خوشی ہی مناتی ہے وہ نفی مزجر منافقین کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے بھائی ایک آدمی طاقتور ہے وہ گوشت تو حلوہ کھاتا ہے تو طاقت بڑھتی ہے نہیں لیکن جس کو سپرا ہے تو گوشت حلوے کے کھانے سے کیا بڑھے گی بیماری پڑے گی سفرا تو ان کا بھی نفاق بڑھتا ہے قرآن کے نازل ہونے سے پر زیادہ کرتی ہے یہ صورت ان کی نجاست کو اسمانہ وہ نجازت جو مل جاتی ہے ان کی پہلی نجازت سے پہلے نجازت کون تھی نفاق والی اب انکار والی نجازت بھی آگ کا انکار کیا اور مر جاتے ہیں سال میں ہوتے ہیں اولا اناد منافقین. منافقین کا اناد ان پہ امتحانات آتے ہیں سمجھتے نہیں کیا نہیں دیکھتے کہ تاکہ وہ آزمائے جاتے ہر سال کے اندر ایک دفعہ یا دو دفعہ کس کے ساتھ بیماریاں ہیں کہاتا ہیں آپ دیکھو کیا رہا ہے سیلاب آ رہا ہے پھر بھی نہیں توبہ کرتے نہ سمجھ حاصل کرتے ہیں واحض ما عن پہلے منافقین کا تمسر تھا کیا تھا مذاق اب ہے تنفر تمسفر کے بعد تنفر پہلے مذاق تھی نا تمس اب کیا ہے تنفر من نفرت نفرت قرآن کے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں اور قرآن کے ساتھ, قرآن سے نفرت بھی ہے وہ کیسے جب کچھ صورت اترتی ہے نا اس میں جہاد کا ذکر ہے صدقہ کا ذکر ہے تو یہ لوگ جہاد کرتے ہیں نہ صدقہ دیتے ہیں تو پھر ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہیں ایسے وہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا جب دیکھتے ہیں کوئی نہیں دیکھ کھسک ہی جاتے ہیں کیا ہو سکتا ہے جہاد میں نام لکھانا پڑے یا صدقے میں نام لکھانا پڑے کیا جاتے ہیں تن اور جب اتاری ہی جاتی ہے سورت دیکھتے ہیں بعض ان کی طرف بعض کے قائلین حل عراق سے پہلے قائلین بعضوف پہ کہتے ہیں کیا دیکھتا ہے تم کو کوئی ایک پھر پھر جاتے ہیں پیر جی اللہ نے ان کے دلوں کو ایمان سے بس حب اب اس کے وہ قوم ہیں نہیں سمجھتے لاکم رسولوں میں انفر سے کم اچا جی یہ ہے اس بات رسالت بھی ہے اور نعمت عظما کی طرف ترغیب بھی دی گئی کہ حضور کی شان کو پہچانو حضور کی شان کو کیا پہچانو اس بات رسالت بھی ہے اور نعمت عظمہ کی طرف ترغیب بھی ہے البتہ آگیا آ تمہارے پا تمہاری جانوں سے تمہیں جو تکلیف پڑتی ہے نا تو حضور کو وہ بھاری لگتی ہے بھائی بچہ جو بیمار ہو تو ماں باپ کو تکلیف ہو دیا نہیں یہی پھر میں عزیز شدیدوں شدید ہوں. سخت ہے اوپر اس کے تکلیف میں پڑھنا تمہارا حریصن علیکم یعنی یعنی المان قوم حضور حریص ہیں تمہارے ایمان پہ کہ سب مومن ہو جاؤ بل مومنین روح الرحیم رحیم سات مومنین کے بہت بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں روف کے اندر زیادہ مبارغ ہے رحیم سے فائن پس اگر پھر جاتے ہیں وہی منافقین کا شکوہ آپ فرما دیجئے کافی ہے مجھ کو اللہ نہیں کوئی معبور مگر وہی توحید آ گئی رسالت آ گئی اللہ توکل تو خاص نے توکل کی غور شدین کل میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایک آیت وہی ان بھلی اللہ دوسری آیت اللہ جاکم جا تم سے اتنے یہ پڑھا کرو دشمنوں سے حفاظت کے لیے بہت ہی اچھا ہے الحمد للہ الر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 ww.shahedaylam.com -e